یا نور مدنی پنچ پنسورا میں صفا نمبر ایک سو ستر پر امیر اہل سنت نے القول البدی صفا دو سو ستہتر کے حوالے سے ایک درود پاک نقد کیا ہے صلی اللہ علا محمد اس کی فضیلت یہ ہے جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں آپ بھی پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ, علی صلی اللہ تعالی مشمد والا و بارہ کے وسلم نشکاش شریف کی حدیث نمبر چھتیس ہے حضرت بن ابنسوامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالی اس پر جہنم کو حرام فرما دے گا سوڑا للہ کل جائیں در جنت کے دو زخ کی سب آگ بجھے کھل در جنت کے کی سب آگ کوئی بار کہ وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین ماہر رمضان مبارک کا آخری اشرہ ہے اور یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے تو جو خوش نصیب اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی گواہی دے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے اس پر نارے جہنم حرام ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 26 رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کا یقین رکھتے ہوئے مرا وہ جنت میں داخل ہوگا کل جائے جنت کے دو کی سب بجھے دل سے کوئی اک بار کہ وصحب وبارک وسلم وسلم اشکاش شریف حدیث نمبر چالیس میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجیاں کی گواہی ہے اور صحیح بخاری کے حدیث نمبر چوالیس نبی کریم رحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لا الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے برابر بھی نہیں کی ہوگی وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا جس نے لا کہا اور اس کے دل میں گیہوں کے برابر بھی نہیں کی ہوگی وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا جس نے الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی نہیں کی ہوگی وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا مشکا شریف حدیث نمبر تینتالیس حضرت سیدنا واہ بن منبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان سے کسی نے کہا کیا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے فرمایا کیوں نہیں لیکن کوئی کنجی چابی کی ایسی نہیں ہوتی جس میں دندانے نہ ہوتے ہوں لہذا اگر تم ایسی کنجی لاؤ گے جس میں دندانے ہوں جب تو تالا کھلے گا ورنہ نہیں کھلے گا مٹے بیٹے اس کائم شیخ الحادیث حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمت اللہ علی قوی نے ان احادیث کی تشریح اور فوائد جو بیان کیے ہیں وہ اس کا خلاصہ پیشی خدمت ہے کلمہ اسلام کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کے فضائل احادیث میں بہت وارد ہوئے اسلام کا بنیادی کلمہ جس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے یہ کلمہ طیبہ بلا شبہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے بلکہ جنت میں لے جانے والے تمام جنت میں لے جانے والے تمام اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال اچھے اعمال کی اصل ہے جڑ ہے بنیاد ہے یہ یعنی یاد رکھیے جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ذکر کیا گیا روایت میں احادیث میں اس سے عمر پورا کلیمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم مگر اختصار کے طور پر لا الہ الا اللہ ذکر کیا گیا جیسے عام طور پر نماز میں الحمد پڑھنا واجب ہے یہ کہا جاتا ہے اب اس کا مطلب نہیں کہ فقط الحمد کا ایک لفظ پڑھنا واجب ہے بلکہ الحمد سے پوری سورہ فاتحہ مراد ہے اسی طرح احادیث میں جہاں جہاں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے اس سے پورا کلمہ مراد ہے اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا نہ جنت میں جا سکتا ہے مسلمان وہی ہے جنتی وہی ہے جو پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسل اللہ صلی اللہ تعال علیہ وسلم کو دل سے سچا مان کر زبان سے پڑھے تو پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل سے سچا مان کر کوئی زبان سے پڑھے گا سبحان اللہ آتش جہنم اس پر حرام کر دی جائے گی زبان سے کلمہ پڑھ لے دل میں کلیمہ کے معنی مضمون پر اعتقاد نہیں ہے یقین نہیں ہے وہ ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے جنتی ہونے کی بشارت بھی نہیں کلیما اسلام کو دل سے سچا مان کر پڑھنے والا یقیناً ضرور جنت میں جائے گا اس کی چند صورتیں بھی عبد المصفی آزمی علی رحمت اللہ علیہ نے نے کی کنجیاں اجارت کر لیجیے اس میں ذکر کی نابالغ مگر ہوش مند لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا اور بالغ ہونے سے پہلے مر گیا یا بالغ نے کلمہ پڑھا پاگل ہو گیا اسی حالت میں مر گیا یا کلمہ پڑھتے ہی فوراً اس کا انتقال ہو گیا نہ کوئی نیک کام کر سکا نہ کوئی گناہ کر سکا تو یہ سب فقط ایک کلمہ اسلام پر ایمان لانے کے سبب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوں گے ایک صورت یہ ہے کہ کسی نے کلمہ اسلام پڑھ کر عمر بھر نیک امال ہی کیے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تو یہ شخص بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا ایک صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے کلمہ شریف پڑھا نیک امال بھی کیے کچھ گنا بھی سرزد ہوئے مگر مرتے دم تک اس کلیمے پر قائم رہا تو اگر اس شخص کو توبہ نصیب ہو گئی تو یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں جائے گا اور اگر یہ شخص صوبہ نہ کر سکا پھر اس کا معاملہ خداوند بند کریم از اجل کی مشیت و مرضی پر ہے اللہ چاہے تو فضل و کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیشہ, ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل فرما دے اور اگر چاہے تو اس کے گناہوں کے لیے اس کو جہنم نے عذاب دینے کے لیے داخل کرے اور پھر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے بہرحال میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کلمہ اسلام پر ایمان رکھنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا وہ ضرور کبھی نہ کبھی جنت میں جائے گا اس لیے کلمہ اسلام کو لا الہ الا اللہ محمد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت کی کنجیوں میں چابیوں میں سب سے اعلی درجے کی چابی کنجی کہا گیا بلکہ جنت کی تمام کنجیوں کا دارو مدار اور جنت پہ پہنچانے والی تمام سڑکوں میں یہ سب سے بڑی سڑک بلکہ شاہ راہ ہے تو کلیما طیبہ جنت کی کنجی اور نیک اعمال اس کنجی کے دندانے ہیں کلیما طیبہ پڑنے والا نیک اعمال بھی کرتا رہے تو ابتداء ہی سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جنت ہی میں رہے گا اور اگر کوئی عقل رکھنے والا بالغ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو فجور کرتا رہے طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے اور اگر اللہ تبارہ کا وطالہ ناراض ہو گیا اس کی پکڑ ہو گئی گربت ہو گئی تو ابتداء ہی سے جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے اس کے گناہوں کے برابر جہنم میں عذاب دیا جائے گا اور پھر کہیں جا کے جنت میں داخل کیا جائے گا تو جو شخص جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں جانے کا طلبگار ہے اس کو نیک اعمال کرنے کی بے حد ضرورت ہے کیونکہ دوہست سے بالکل ہی بچ کر ابتدا ہی سے جنت میں چلا جانا میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مومن کی حقیقی کامیابی اور حقیقی فلاح یہی ہے ہم سمجھتے ہیں جس نے مال زیادہ جمع کر لیا وہ کامیاب ہے ہم اپنی نادانی کے سبب سمجھتے ہیں جس نے بہت زیادہ سرٹیفکیٹ جمع کر لیے سند حاصل کر لی شہرت حاصل کر لی منصب حاصل کر لیا وزارت حاصل کر لی صدارت حاصل کر لی مشارت حاصل کر لی وہ بڑا کامیاب ہو گیا قرآن کسی کامیاب کہتا ہے ہم مسلمان ہیں اور رضول قرآن کا مہینہ ہے سنیے پارا چار سورہ عال عمران آیت ایک سو پچاسی ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز المان جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا تو یاد رکھیے حقیقی کامیابی فلاح بغیر اعمال صالحہ کے حاصل نہیں ہوگی لہذا جنت میں جانے والے اعمال پر جذبہ ایمانی اور جوش اسلامی کے ساتھ ساتھ کار ہو کر حقیقی فلاح کے مستحق بنی اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولا ع و صحدی بارک و بارکا وسلم جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے تو کلمہ طیبہ یہ بھی جہنم سے آزاد کروانے والے اعمال میں سے اور بڑی عظمت والا کلمہ ہے بڑا مقدس پاکیزہ کلمہ ہے اسے بار بار پڑھتے رہنا چاہیے کہ اس کے پڑھنے میں بڑا اجر و ثواب رکھا گیا ہے چنانچہ ایک رحمت بھائی حدیث پاک سنیے جسے سنونے ترمیزی میں درج کیا گیا ہے یہ حدیث نمبر 2648 قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تعالی تمام مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے اس کے نام اعمال کے 99 دفتر کھولے گا ہر دفتر اس کی حد نگاہ کے برابر لمبا چوڑا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھ کو ان اڑمال سے انکار ہے کیا نام اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے کہے گا نہیں یارب از وجل پھر بار تعلی فرمائے گا کیا تجھ کو کچھ ازر پیش کرنا ہے وہ کہے گا نہیں یارب از وجل اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے اور تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا پھر ایک پرچا نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا اشہد اللہ, اللہ شہد محمد وصول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی حکم فرمائے گا اے شخص تو اپنے نام اعمال تولنے کی جگہ حاضر ہو جا وہ شخص ارض کرے گا یارب ازل ان دفتروں کے سامنے ننانوے دفتر ان کے سامنے چھوٹے سے پرچے کی کیا حقیقت ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میزان عمل کے پاس جا کر وزن کرا یاد رکھ تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ غریبوں کے ملجا و ماوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت ان تمام نام اعمال کے دفتروں کو میزان عمل کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا جب وزن کیا جائے گا تو وہ ننانوے دفتر کے امبار ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ پرچہ بھاری ہوگا ظاہر ہے کہ بھلا خدا وجل کے نام کے مقابلے میں کون سی چیز بھاری ہو سکتی ہے کل جائے جنت کے کی سب آگ بجے کل جائے جنت کے کی سب آج بجے سے کوئی اک بار کہنا محمد حدیمبر ننانوے حضرت سیدنا ابو نبو رضی اللہ تعالی عرض کی اللہ صلی اللہ علیہ علی وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے بہرامند ہونے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے فرمایا ای وہ رحرا میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہ پوچھے گا کیونکہ میں حبیب سننے کے معاملے میں تمہاری خرچ کو جانتا ہوں قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو صدق دل سے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور پیچھے ہم نے وضاحت سنی تشریح سنی کہ جہاں بھی روایتوں میں لا الہ الا اللہ آیا ہے اس سے مراد پورا کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی والی وسلم مولا دل کا زنگ چھڑا قلبِ بی آسی پائے جلا مالا دل کا زنگ چھڑا قلبِ بی آسی پائے جلا دل کو کل بے آئینا حبیب صلی اللہ تعالی محمد وبارا کیا وسلم سنو نے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے شہن شاہ مدینہ قلع قلو وسینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فائض گنجینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمد للہ ہے مدنی چینل کے ناظرین معلوم ہوا الحمد کہنا یہ بھی دعا ہے بلکہ افضل دعا تو امیر علیہ سنت دعمت برکات لیا نعت خاں اسلامی بھائیوں کو یہ مشورہ تر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی مناجات نی دعا کریں تو اس سے پہلے خطبہ پڑا کریں الحمد بعد نبصلاۃمرسین فروغ ابن الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر مناجات کا سلسلہ شروع کریں تو الحمد کہنا یہ بھی افضل دعا ہے اور ذکر بہت سارے ہیں مگر تمام اب میں افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ مولا دل کا سنگ چھڑا قلب جلا دل کو کر دے جلدی جس میں الحبی صلی اللہ تعالی وبارہ سونن ترمی جلد پانچ سفا تین سو چالیس حدیث نمبر 3601 حضرت چھ ابو ایک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نور کے پیٹر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے کبیرہ گنا کون سے ہیں جہنم میں لے جانے والے اعمال یہ کتاب جو مکتبت المدینہ نے شائع کی ہے اس میں اس کی تفصیل درج وہاں سے آپ اسے پڑھ لیجیے مسند امام احمد بن حمبل حدیث نمبر آٹھ ہزار سات سو اٹھارہ حضرت سئی نبو رئی اللہ تعالی فرماتے ہیں سید المبلغین رحمت اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی تجدید کر لیا کرو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں فرمایا کسرت سے پڑھا کرو تو جو کفرت سے کلمہ طیبہ پڑھتا رہے گا اس کے ایمان کی تجدید ہوتی رہی تجدید رینیو تجدید ہوتی رہے گی اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضبی زیائی دامت برکات ہم علیہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں مثلا نماز پڑھ کر فارغ ہوئے فرض پڑھے اب سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا ہے تو کھڑے ہوتے ہوتے ہی آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ یہ آپ کی نیکی کی حرف بھی ہے اور ایمان کی تجدید بھی ہے میں نے سنا میرے سنت مدری مذاکرے میں فرما رہے تھے اسلام بھائیوں کو ترغیب دلا رہے تھے کہ فیضان مدینہ کا شاید ہی کوئی ستون ہو جسے میں نے کلمہ سنا کر اپنے ایمان کا گواہ نہ بنا لیا ہو تو بولا نواز سے کلمہ پڑھ کر دیوار کو گواہ بنا لیجئے ٹیبل کو گواہ بنا لیجیے آپ پنکھے کو گواہ بنا لیجیے تو درخت کو گواہ بنا لیجیے کسی پتھر کو گواہ بنا لیجیے پہاڑ کو گواہ بنا لیجیے قیامت کے روز یہ چیزیں ہمارے ایماندار ہونے کی گواہی دیں گی تو ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے کلیمہ طیبہ کثرت سے پڑتے رہنا چاہیے صحیح ابن حبان حدیث نمبر اکیس سو پچاسی نبی مترم نور مجسم رسول اکرم شہن شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا حسا کلیم اللہ نے عرض کی یا اللہ عزوجل مجھے ایسی چیز سکھا جس کے ذریعے میں تجھے یاد کیا کروں تجھے پکارا کروں فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو عرض کی یا رب عزوجل یہ تو تیرا ہر بندہ کہتا ہے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو عرض کیا اللہ میں ایسی چیز سیکھنا چاہتا ہوں جو میرے لیے خاص ہو فرمایا ہے اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ ان سب پر غالب آ جائے گا سبحان اللہ مولا دل کا سنگ چھڑا اللہ دل کو دیتا جسم چھ کر جس جس علی لبی ملاق علی فلاط و و اسلام نے ارشاد فرمایا تبرانی کبیر حدیث نمبر پانچ ہزار چوہتر جس میں اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا عرض کیا گیا اخلاص سے کیا مراد ہے فرمایا اس کا اخلاص یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہو سبحان اللہ ایک اور حوصلہ افزا دل کو ڈھارس بندھا دینے والی روایت سنیے مسند احمد حدیث نمبر سترہ ہزار ایک سو اکیس حضرت سیمت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہم اللہ کے محبوب دانا غیوب منظم العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر تھے فرمایا کیا تمہارے ساتھ کوئی اجنبی شخص بھی ہے یعنی کوئی اہل کتاب میں سے تو نہیں یہودی یا عیسائی ارض کا رسول اللہ نہیں ہے فرمایا دروازہ بند کر دو اور فرمایا اپنے ہاتھ اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ کہو ہم نے تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ اٹھائے پھر آپ نے الحمد کہا اور بار گئے الہی ازل میں دعا کی یا اللہ ازل بے شک تو نے مجھے اس کلیمے کے ساتھ بھیجا ہے اور مجھ سے اس کلیمے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور بے شک تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا پھر ہم سے فرمایا خوشخبری سن لو اللہ تعالی نے تمہاری مغفرت فرما دی کل جائیں در جانت کے دوی سب آئی پار کہو لا لو لا مجمہ اس سوا ستمبر سولہ ہزار آٹھ سو چار جناب سادق امین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی کے عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وہ ستون ہلنے لگتا ہے اللہ تبارا کا تعالیٰ فرماتا ہے ٹھہر جا عرض کرتا ہے کیسے ٹھہروں حالانکہ تو نے اس کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت نہیں فرمائی تو اللہ رب العزت فرماتا ہے بے شک میں نے اس کی مب فرما دی تو پھر وہ ستون ٹھہر جاتا ہے میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیو مدنی چینل کے ناظرین رب کی رحمت بہت, بہت بڑی ہے ہاتھوں ہاتھ کلمہ تو یہ لیجئے لا الہ لا اللہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا دل کا سنگ چڑا پل دے آتی پلا کر دے آنا جس میں اللہ لا الہ الا اللہ, ا اللہ. اللہ علیہ وسلم آماما بی رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وبارہ و و مجموعہ حدیث نمبر سولہ ہزار آٹھ سو تین آکا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بندہ دن یا رات کی کسی ساخت میں لاح کہتا ہے اس کے نام اعمال میں سے برائیاں مٹا کر ان کی جگہ اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی پڑھ لیجیے الا اللہ, محمد اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کاش <تصفح> فضول باتوں سے بک بک سے تیری میری سے غیبت سے چغلی سے یہ میچوں پر تبصرے حالات حاضرہ پر تبصرے یہ سیاسی باتیں فضول باتیں ان سے جان چھوٹ جائے اور ہر وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے دو وسلام جاری ہو جائے دیکھیں کی؟ کس سے پیارے پیارے فضائل ہیں؟ سبحان اللہ تبرانی اوسط حدیث نمبر نو چار سو آکا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو قبر و آخرت میں وحشت نہ ہوگی گویا میں لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے اور الحمد اللہ تمام تعریفیں اس رب ازدوجل کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور فرمایا کہتے ہوئے سن رہا ہوں سبحان اللہ اکالی سلا تو سلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہنا نصف میزان کو بھر دیتا ہے کہہ لیجئے سبحان اللہ الحمد پورے میزان کو بھر دیتا ہے کئی الحمد اور لا الہ الا اللہ کے لیے اللہ تک پہنچنے کی راہ میں کوئی حجاب نہیں یہ سنو نے حدیث نمبر تین ہزار اللہ اب ترغیب و ترحیب حدیث نمبر 20 حسن اخلاق کے پیک نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں نوح نجی اللہ نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت فرمائی صاحب نے ارز کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا حضرت سعمہ نوح نجی اللہ علا نبی جنا و سلاۃ وسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے فرمایا بیٹا میں تمہیں دو باتوں کی وصیحت کرتا ہوں دو باتوں سے منع کرتا ہوں تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ اگر اسے ایک پلڑے میں رکھا جائے دوسرے میں زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے یہ کلیمہ زمین و آسمان پر غالب آ جائے گا اور اگر زمین و آسمان اس کے لیے ہلکا بن جائیں تو انہیں توڑ کر اللہ تعالی تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا ایک روایت میں ہے میں تم کو لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اگر زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے ایک پلڑے میں لا الا لو دوسرے پرانے میں رکھا جائے یہ کہنے میں ان سب پر غالب آ جائے گا اگر زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے اس کے لیے ہلکا بن جائیں تو یہ انہیں توڑ دے گا اور میں تمہیں سنحان اللہ ہی والی ہی کہنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ یہی ہر چیز کی تصویر ہے اور اسی کے سبب ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے مجمع اس حدیث نمبر سولہ ہزار آٹھ سو تیس حضرت سعین رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہن شاہبن آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سو مرتبہ پڑے گا جب اللہ عز و جل قیامت کے دنوں سے اٹھائے گا اس کا چہرہ چودمی کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا اور اس بندے سے افضل کسی کا عمل نہیں اٹھایا جاتا مگر جو اس کی مثل پڑے یا اس سے زیادہ پڑے بولا دل کا سنگ چنا قلب بے نوری پائے دل کو آئینا اس میں چنگ چلے گی کر لمد و سو پل علیہ وسلم جو اسلامی بھائی امیر علیہ سنت کے ذریعے قادری رضوی سلسلے میں داخل ہیں انہیں امیر علیہ سنت کی طرف سے روز ایک سو چھیاسٹھ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی تاکید ہے قادریہ رضویہ اختاریہ میں درج ہے سبحان اللہ آپ نے فضیلت سنی کہ صرف سو مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے گا تو قیامت کے روز اس کا چہرہ چمکتا ہوگا اور چمک دمک عام نہیں ہوگی بلکہ ایسی ہوگی جیسے چودہویں کا چاند پورے مہینے کے چاند میں سب سے زیادہ روشنی چودہ کے چاند میں ہوتی ہے سبحان اللہ قیامت کے کی روز کو روشنی بھی نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے کوئی لائٹ پڑتی ہو چہرہ ذرا روشن ہو جائے نہیں قیامت کے کی روز اعمال کی روشنی ہوگی تو اس بندہ مومن کا چہرہ چودہویں کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا جو کلمہ طیبہ سو مرتبہ پڑے گا سبحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمہ طیبہ کی تفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی پر یقین رکھتے ہوئے ہم زندہ رہیں اور اسی پر یقین رکھتے ہوئے دنیا سے جائیں کہ حضرت سیدنا محدود بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا سبحان اللہ <سؤال> <سؤال> کل جائے کے دو زخ کی سب دل جائیں ایک بار ایک بار بار لائل اللہ تو اشرا جہنم سے آزادی ہے جہنم سے آزادی کا اشرا ہے رمضان کے آخری دس دن جو ہیں یہ کہلاتے ہیں جہنم سے آزادی کا اشرا جہنم سے آزادی کے آخری دس دن جہنم سے آزادی کے دن پہلا اشرا رحمت دوسرا اشرا مغفرت اور یہ جہنم سے آزادی کا اشرہ تو کلمہ طیبہ کا ویسے ہی ہمیں ورد کرتے رہنا چاہیے اور بالخصوص رمضان میں اس کا ورد کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں اس کلمہ طیبہ کی برکت سے جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرمائے گا اور اس یہ کلمہ جنت کی کنجی اور اس کنجی کن دن دیں اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم